سلام على سيد الرسول وخاتم الانبياء محمد المصطفى وعلى اله وصحبه وعلى اله دقي والصفاء والوفاء أما بعد فعل بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودو لو تدهنوا فيدهنوا مند سی ناموالم سلاد گیا سید یا رسول اللہ وَا يا حبیب اللہ و سلام يا و قلوب مسلمان ہم دو سنا درود ختم لمبیا تحیت دعا ہے رب العالمین مولا فقیر دے دل دماغ زبان نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرما کل میں <تصفيق> <تصفح> دی توفیق بخش آمین بخشان <تصفح> گرامی مشیا تباہ جناب دے سامنے مختصر وقت ہوئے ایک اہم مسئلہ بیان کرنا جس دا تعلق تقریباً ہر مسلمان دال ہے اینل یعنی تبلیغ دے معاملے سڈے تو جی سستی واقعی ہوندی ہے دور ہو جائے میں جس مسئلے بیان کرنا ہے اس کا نام ہے دین میں سستی اربی ہے مداہنت مداہنت دا مطلب ہے نرم ہو جانا کہ بندہ برائی دے اعتراض بھی چڈ دے برائی تو روکنا بھی چڈ دے تے بلکہ الٹا بریاں دی برائی دے داریف کر لگ پیار انو آخر نے مداحت دن بے غیرتی کہلو لو دین چستی کہہ لو دین چ بے جرمی کہہ لو اصلی مانا مداحت کا دین چ بغیرت ہوئی ہے کہ ویکھنا ہے کہ آ لوگ میرے ہمسائے میرے آڈی گوان میرے نال بہن کلو بندے حرام کام کردے نے اللہ دے فرد پورے نہیں کردے کرتے ویکھ کے پھر انہوں نے منہ تریف ڈ پی کرنا انہوں نے وہاں کاما کی تاریف کری جانا جہے وہ پیڑے کرتے جڑے پیڑے کامو کر رہے ہیں وہاں کی ہی تاریف کری جانا نو چنگا کہی جانا اے دین چ بغیرت ہونے کی نشانی اے ہی نام مداحت آخر جا رہا ہے یہ تہ حرام کبیرہ گناہ ہے مسلمان دے فرض ہے کہ اگر برائی دیکھو طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو نہیں تو زبان سے روکو اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو دل میں برا جانو کام آر جی آخری درجہ ہے یہ ایماندار آخری درجہ دسیا گیا ہے کہ اگر اس تو بعد ایمان نہیں رہتا کہ اگر ایک بندہ پھر برائی نیکھ کے تو برا بھی نہ سمجھے انہوں جائز سمجھ لوے تو سمجھے میرا ایمان خارج ہو آخری درجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا وزال کا بف المان کہ وہ سب سے کمزور ایمان یہی ہے کہ آدمی برائی دیکھے تو اس کو کم از کم دل میں برا جانے اگر نہیں روک سکتا تو نہ روکے اگر اس کو خطرہ ہے کوئی مجھے نقصان پہنچے گا روکنے سے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ باز رہ سکتا ہے روک سکتا ہے نہ آ کے اگلے نہ منع کرے نہیں طاقت اللہ تعالیٰ کو کسی کو ایویں بوجھ نہیں پا چکتا جہا مطلب ہے اٹھا بھی نہ سکتا ہوگے لیکن انہی اجازت اللہ نہیں دیتی کہ برائی ویگ کے تو برا بھی نہ سمجھے تو الٹا وہ جڑا برائی کردہ پیا اس کی تعریف د پے کہ یار چنگا پیا کرنا ہے جی واہ واہ سونا لگا جی میں آدھے جیتے کو لگا لگا, لگا ہی رہے ٹھیک لگا جی کوئی لگا جی سر چھوڑو ہر کسی نے اپنے حال ہاتھے ہے جی نرمی جن مدارات آکھیا جا ہے ہے کہ اگر تمہوں خطرہ ہے کہ جی میں روکاں گا کوئی لڑائی پی جائے گی کوئی فساد ہو جائے گا میرا کوئی دینی دنیاوی نقصان ہو جائے گا یا کسی ہوری ہو جائے گا پھر ترا نے اجازت دیتی ہے کہ تھی نہ روکو لیکن آخری درجہ جو ہے ایمان کا اس پہ تو کائم رہو نا کم از کم دل میں اس کو برا تو سمجھو نا اگلے کی تعریف نہ کرو وہ دی برائی دیکھ کے اگر کسی کی تعریف کی جائے تو صرف اس نے چنگے کام کی کی جائے چنگا کام بڑے بڑے برے بندے کو میرے ورگے کو سی وہ چنگا کام ویگ کے آخنا بے لیا آم چنگا ہے یہ نہ بھی جڑے بھی کری سارے چنگے نے وہ پھر وہ بغیر سی ہو جائے گی اندر وہ حرام ہے کافی نبی صلی اللہ تعالی وسلم کہ اس طرح کر ذرا ہولا پی جا اچھا بھی ہولہ پی جی ودو لو تینو فرو دینون ترم ہو جا ہاتھ ہوا رکھتے اچھا بھی ہاتھ ہولا رکھنے کی مطلب بھائی تے بتانا تو سارے پیڑے کام پیڑا نہ آخیا کرو ہو جا تو کچھ اصل تیر دین لیں گے پھر یہ جڑا دونیں پسے ہے نرم ہوا کھاتا ہے نا بھائی کچھ تل اتر پاؤ تو کچھ ابھی تیرے آل اتر تہش ہے سارے ساریا برائی برا اے اے کہ یہ تو بری گل ہے نا اس طرح کرے دن من لینا مگر ارور کرنا کہ کچھ ترم پی جا نرم پی جدو لو تو دہلو فائیو دہلو نا بابو با یہ چاہتے ہیں کافر یہ تھی نرم پوچھے یہ نرم پی جان گے ہاں جی وہ نرم پی کا ہے بھائی یہ چاہتے ہیں کافر ایسا تے کئی دین دن دلوں چنگا دیا کریں گے لیکن اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رب نے منع فرما دابو با خبردار کسے بھری گل چاہا نہیں آکھنا اپنے دین پورا لوے دیے لڑ جائے یہ کسے بھی جگہ تے اجازت نہیں اسلام دے اندر یاد رکھنا جہا بندہ برائی ویگ کے مولی ہووام کا کوئی ہو برائی ویخ کے برے نیک کے او دی تاریف شروع کرے او دی تعریف شروع کر جی دے جی دے پیڑے کاموں دی تاریف کری جاوے او دے وہ نو برا نہ آ دی تعریف شروع کر دے سونے بول بولے جس اگلے نو ضرورت ہوے کہ میں تے جو کام کرنے ہا سارے کام چلے ہی کرنا اے ہو جا بندہ دین دے اندر بغیرت ہوے گا وہ ملا ہوے تاکہ ہے پیر ہوے دین اندر آدمی ہے جب پیر نو جا اس طرح کے کام کردہ پیا جی یہ میں پیار لکھ بھی دتا کہ یار یہ کام پیڑا ہے چاہا نہیں تو یہ میرے گل بھی نہیں پی جانا میرے نقصان بھی نہیں دین کو لڑ تھوڑا پڑنا ہے, ہے جی ای ای بھی چلو منہ بٹا لینگے چکتا چکتے بعد چاپے ٹھیک ہو جان گے ہے جی جی ابھی ایک بندہ سوچ لو تو انہوں روک دے تو پھر تمجو ایرد ادا کر لیا کیونکہ یاد رکھنا حدیثہ چاہتا ہے کہ جائی لکھی رہے نا چلا سارے علاق نہیں مبتلا کرتا جڑے برائی کر لے آتے ہیں وہاں بھی بچائی تے جے ارادی سارے منہ مکالا ملن لگ پیل ہے جی بر ملا سارے جناب کر لگ پایا بر ملا کر سارے لپیٹ لینا ہے سامنے کتاب پہ لکھا بھائی حضرت یوشا بن نول نبی سنہ تبارک وطالعہ نے دسیا کہ ਚੋਂ قوم ਸਾ نہ کوئی تقریباً قوم میں چالی ہزار بندہ اچھا نیک مارنا سٹ ہزار برے مارنے یا اللہ کریما یہ برے سٹھ ہزار چلو برائی دی وجہ سے مارنا اللہ نے فرمایا اے اس واسطے پیا مارنا کہ یہ متے سے واٹے نہیں سی پہ ہوں یہ جتنے ویستے سن تو خوش نال دے کھانے پیندے رے سن ہے وہاں شادیاں ویاواں رل مل کے رہنا हर शह अंदर उन्होंने आखना ठीक है तुम्हें अपनी जगह तो ठीक बिल्कुल सही करे दिल बुरा भी नहीं सन समझते है जी चाहिए सी अपने हतल वशा हुक्का वखरा कर लेंगे जे ये वो भी नहीं किया मतलब यह निकलिया भी मेरी गैरत ही कौन नहीं रही چالی ہزار سٹھ ہزار وہاں کی واری آئی کھڑی وہاں بھی چکا گا جی معلوم ہوا کہ بندے فڑے امت مسلمان کا رضابے خدا تو بچنا چاہیے تو وہ چاہتے نے اللہ سارے فر لے تے دوجے بھی بچے رہن تے خدا دی قسم کر گیا نا جڑے کرن والے نے دا فرد بنتا ہے کہ سن کے تے قبول کر لیا کرن تاکہ کر بھی ایمان بچ جاوے <سؤال> تے جڑے ویکھن والے نے یہ روکن ڈر پڑ تاکہ یہاں دا بھی ایمان بچ جاوے تے اللہ تعالیٰ دا گزب جلال جا سارے انوا اپنی لپیٹ چل لے لو اللہ دے دندے ہو گور سمجھنا اسے واسطے ساڈے ایسے ایسے سبحان اللہ اللہ کے ولی گزرے نے جنہوں نے ایت ہوں سر رب کی حضرت سفیان سوری رضی اللہ ہو تعالیٰ بڑے بڑے مجتہد امام اور ولی گزرے نے ہاں جی امام بخاری تو بھی پہلے گزرے نے حضرت سفیان سوری آپ سرکار جدو ویسد سڑنا برائی تے روک نہیں سڑ سکتے مسلم کرنے والی اس سطح کا ہوتا سی اس طرح کا ہوتا س نہیں سر روک سنوں آپ پھر پیشاب کے خون آنا شروع ہو جا رہا سر گسے دسے خون آنا شروع ہو جا سا اور میں اس زمانے میں ایک ولی ویکیا جہاں کی یہو ہی کیفیت رہی ہے کہ وہاں کے پیشاب تھا پیپے دیپے خون نکلتے سن تو پوچھا گیا ہزور کی وجہ ہے تو آپ نے فرمایا ایک اللہ کا ولی سب اللہ دینا فرمانی پیشاب سے ہاں جی؟ اللہ تعالیٰ میرے بزرگ میرے شاخ جہاں تو میں فہج حاصل کیا آپ سرکار میں ویخیا اس مقام کے انہیں خیرت کا نتیجہ ہے کہ قطرا فکیر بھی وہ غیرت دینی آئی ہے ورنا میں کتنے ہیں جی میں مدرسے میں پڑھیا مدرسے والے آپ غیرت کو نہیں رہی انہیں مینو کی سکھانی سی ہے خدا کی کسم اولمیا اپنے آپ دین دی غیرت بک گئی باقی دین دی غیرت ہوں اس بندے دے دل کے اندر ہوں جیڑا پر سونے کی گیرت رکھے جیڑا بندہ رب سونے واسطے غیرت رکھتا ہے رب سونا بھی غیرت رکھتا ہے جیڑا وی رب سونے نافرمانی نا فرمانی گسا چڑھ پھر رب سونا جدو اس بندے دی نافرمانی فرمانی ہے نا کوئی بندہ ان دکھ کیا دینا لاگا لوگ جی تیرے کول نہیں برداشت دکھ دے گا بڑا سا انہوں چیر کے رکھ گے اپنے مگر اصل من آدالی ولی جل فم تو فرما ہے جہاں بندہ میرے ولی دکھ دے میں اندر جنگ دا اعلان کرنا وا ہے نا فرمانی برداشت نہیں کرتا مب سونا بھی دے واسطے برداشت نہیں کرتا یہ غیرت کی غیرت پیار دا پیار ہے جنہیں دل چ رب رسول نہیں غیرت ہوے گی رب رسول انہیں اپنے دل غیرت رکھا دی قسم کر کے ان جنا کسی اللہ رسول کی محبت ہوگی رب رسول کو بندے محبت پیار ہو گا۔ پیار گیرت کی گیرت جناب گور سڈے اندر بڑی وی سستی اور جناب ہوں پی رے کیا اسا پہ اپنے مرید نوٹیا موٹیا کبیرا گنا برائیاں تو روکے یہ اگوں تو مرید نہیں آئے گا مرید ہی چائے پیر نوے خطرہ نہیں کہ میرے نا لڑ پائے گا میرے گا یا میرے گولی مار دے گا پیرو اس نقصان کا خطرہ تو نہیں جی نا مرید جنہیں بھی کیا بول رہا ہو گل کر دے سچی وہ پہ یار عمل نہ کرے وہ لڑے گا نہیں لیکن اسی ابھی تو بھی جانے رہے صرف یہ گل ویگ کے کہ اگلے سال اس موقع تھی نہ دو سیر سیب لے آنے نے نہ دو درجن کیلے لے, لے آنے اس واسطے تی امریدی شریف دکھتا ہے نہ ٹی وی تو روکتا ہے نہ بے پردگی بے حیائی تو روکتا پیا ہے جیت لگا بھی لگا ہے بہ لو جانے بڑا اداس ہوتا ہے بغیر جی کوئی میرے بل ماڑا ٹر جانا تو بات بیٹھنے کا پتا ہی نہیں ہے اسی سے چڑھیا بیٹھ گئے آرام سے جہاں پر جگہ ملتی ہے پتا نہیں آدھا بیٹھے کیا ہوتے ہیں یاد آ جانا امیر گوش میں جا کھا دی قسم کر کے آنا یہ پیر فرن دی بجائے کسی گا پیر اے لے یہ پیر دی بجائے بندہ کسے ڈنگر مرشد بنا لو اور ڈنگر نقصان تو نہیں دے گا ایمانو کیوں بنے کیوں پیا اس طرح کرتا ہے اس کے گئی ہے خدا, دے خدا دے حبیر دی جدو غیرتک حجرت میا شر رحمت اللہ فرمے ہوں گے سر فرمانتے سر ویلی ہو اللہ بھی نہ فرمانی جی ویخو تو یہ ٹیا کرو جی چیتا شکار سے ٹائم ایرت اللہ پیار ہے نا وہ تھوڑا لو آپ بابا جی جی سامنے بیٹھے ہیں بابا جی جی سامنے بیٹھے نے جی ماریا یہ پولیس سن پہلا پھر ادھر آ گیا اللہ نے یہاں ہدایت دے دی ہوں اس لیے یہ نہ فلما بنوے جی دے سخت خلاف داری من روک لو ایسا کڑیاں جی پیا بے پردا بابے نہیں چپ رہنا اللہ کی مہربانی ہوں یہاں دا کی کوئی اور جے کوئی یہاں گسا کر لے گا تو پھر لا لینا آندر لا فار کے میرے سر مار بچا مارے مار ل میرا نقصان کرنا پر میں ای. اجکل خدا کی قسم کر کے آنا یہ ہوئی لانت سارے اندر این آم ہو گئی ہے کہ اصل کافران گھٹجوڑ کر بیٹھے آ نبی پاک آ کے گھٹجوڑ کر لے سکے برائیاں گل لیں جی محمد دا دین بڑا سچا ہے اے یہ بڑا پیارا دین ہے مگر تھی باہر پاؤ کوئی جوڑ کر یہ جوڑ دین دسلمان کدی نہیں کر سکتا مسلمان اپنا سارا گوارا کر سکتا ہے طریقہ محمودیہ تے اس دے ہاشے وچوں میں حدیث پاک پڑھنے لگا ابن عبد الرحمان من امتی وشرون من قبور ملائے صورت القرادت وخلوال خلاذیر بما داهنوا وقلوهم وشربوهم وجالسوهم حضور نے فرمایا فرمایا کچھ لوگ میری امت دے قبر اٹھ خنزیر تے باندر دی شکل ویچ. کیوں بے ملو بگرت ہو جی بریا نل کے کھانے بھی رہن گے دی تریفا بھی کری جان گے نو برائی تو روکنگ نہیں نہ برائی نو برائی سمجھ گے دی نو ہے جی سارا کھاتا جناب گھٹ جوڑ بھی کر لیا کر جو اس طرح مسک شکل اٹھنا ہے اللہ میری توبہ اللہ میری تو خدا دے ہو بندے ہو اے جی کم مز کم کم مز کم ضرور کریا کرو جتھے جی ہاں دین ضرور ہے کہ اگلے جو تبلیغ انداز ہے وہ ضرور سا دین دستا ہے کہ اس انداز نہ اگلے بیان کرو کہ او بندہ تے لڑائی سے نہ اتر پے جی تسا ہاں نرمی اگے کوئی یہ روح بھی چاہی ہوں بڑے ایمان والے بندے نے نا اسے ایمان دیتے آتے نے یار تی سانو کھلے مار ل مگر ہلور دہی دیرت سو جا یہ بڑے وڈے ایمان والے بندے ہوں نے نا کیا یہ دسو جی اچھا بچے چھ آپ چمڑی لا پے آنے آ کے آ لیے بارے میں قرآن پڑھا دے وہ کٹتا بھی مل بھی سانو گرا آتا ہے اچھا پتر کٹ برداشت کرنے آپ مڑ آپ بھی چاہیے ہے نا جی پر واستے آدھے یہ سکھا دے مگر یہ چمڑی لا دے میرے کو چاہیے جی مولوی صاحب دین سکھا دے ڈنڈے مار لنڈے گوارا دینے پسند کی خریدے آپ تینوں کوئی مولوی اچھی کر چکا میری تو پا فیل کر دیا ہے تمہیں پتا ہی نہیں ہے بولنے کا. خدا نے بندے آپ جے پتر واسطے ڈنڈے برداشت کرنا ہے تو پتر تو ہے بچا ان ہالے دین ہی کو نہیں ہویا وہ تو بالے ہونے کو بعد ہوا کہ اصل اونٹ اونٹ جیڑے جگہ لگے پھرنے آنے واسطے کوئی بھی کرے سانو سخت نہ جناب اچانا جناب اے ساری توہین ہو جانی ہے ساری عزت نہیں ریتی سا دی جناب کی آخن لوکی فلان سان تو جناب والا بڑے ایمان والے بندے کام ہے نا یار مرضی سختی کر جنہ حضرت حضرت رضی اللہ حضور دے صحابی حضرت سن حضرت نے دے پیروں میں سنگل مار لیا سنگل سن مار کے انہوں نے دین سکھا دے سن سے نسا ہوں غلام سن نا پہلے پردے ہوں سن گلام ان سجا وہ اس کر کے انہیں پیروں سنگل مار دین جی پھر وہی اکرم عبداللہ ابن عباس دا باقی سارا پیار ایک پاس سنگل مارنا میرے واسطے ایک پاس میں نے تو بچا گیا ہے سنگل نہ مارتا تو میں ڈنگر تو باتر بن جانا سی میں مینو سنگل ماریا سو اج جہی بھی تفصیل کھولو نہ قرآن کی جہی کتاب حدیث کی کھولو اکرمہ دا ذکر پہلا آیا جاؤ وہ بندہ جڑا وہ سمجھے جی میں دین کی گل دس کے بےزتی کر دیتی کئیو سو پہ وہ دی گل دس پیے کوئی چار بند بیٹھے ہوئے ایک بند دس بئیے اچھی آواز نہ یار اس طرح نہیں اس طرح میری بےزیتی ہو گئی وہ خدا کے بندے ساری عزت کہہو جی ہے جی اجور کی گل سن کے لے جاتی کہ جی ہک گل سن کے آدمی ہے یار ساری عزت نہیں رہی وہ بے حر فارو دنیا کا بادشاہ تقریر پہ کرتا ہے لوگوں نے حضرت امیر معاویہ جن خلاف آ سارے عام بندے اٹھ کے انہوں نے اعتراض کرنا انہوں نے گلتی تمبیخ کرنی انہوں الٹا شکریہ ادا کرنا حضرت عمر بن خطاب تقریر فرما رہے ہیں تے آپ سرکار نے فرمایا حکم سنایا کہ عورت ماہر جیڑی ہے نا حق مار میرا جی کرتا میں میئین کر دیا مقرر کر دیا یہ تو نہ جان لوکی بہتی بہتی ماہر دگ پیبی جمع پڑتی سی پی سنتی سی بھی گھر کے اندر ہو جب سنیا گا حضرت میری عمر نو بعد کہنے لگی اور رب جدو ساری مار مقرر نہیں آخر جنا مرضی دوا حضرت عمر یہ نہیں آخیا اور تو تو میری تو حضور دا دا خلیفہ وا میں ایڈا واشی ہوں ادھی دنیا کا بادشاہ وا دنیا ایکو میرا نام سن کے کمبر سرو کسرا بول کھٹے ہو جاتے ہیں تو, تو ایک ہی پی کہنی ہے بی بی؟ نا فرمایا یا اللہ عمر ہدایت لین واسطے ایک تو بی بی دا بھی محتاج یہ نہیں آخر میری توہین ہو گئی ہے میری پگ لہ گئی ہے میری ناک اتر گئی ہے پرے مجمے چ منوچا کی فیٹے منہ دا کا ہے شہید اپنی ایک بندہ بڑا مجمع, مجمع، حکیم بیتھا ہے بھرا مجم بیٹھا بندہ کر لمان دس یہ عزت ہے کہ بےچتی انسا چڑے گا کہ شکریہ ادا کرے گا میرے آخنا بچا چیو حکیم صاحبہ مینو بگل سیر والے دس چیری میرے نہیں ویکنا بندے لاہ چی سو مینو کر کے کانے چاہتا بندے آ جسم کی بیماری جان لیوا ہوں دین کی دی بیماری جی لگ جائے نا دی روح جی بماری گنا والی لگ جائے بندے ایمان لیوا ہوں وہ جان शुक्रिया अदा खड़े वास्ते नहीं समझते नक् लै गईन की गल कोई समझा दे सबे मजमे फिर आने बेजती हो गई, नाख गई। थे थे है सा नई है इन्हें वेखिया ही कौन नहीं सबू जनाब कि बैठे सखरा नुक्कड़ कर ला हालांकि सामने दस का एक फायदा यह होंद कि भी पता लग जा है तो दूजा اچھا یہ جوڑ جدوں دے کرن لگ پایا نا گھٹ جوڑ کہ ٹھیک ہے جی کچھ ان لیا کریے کچھ آپ منا لیا کریے خود فترے تو لوکی بچ جان پہ جدو آ گیا ہے پھر ہزور سکار اندر مسکرا کے بولے لیکن یہ نہیں کیتا حضور نے اندیاں برائیاں بیان کر کر کے اپنے سارا فرمایا تو چنا ہی کر دیا نہ صرف آپ سرکار نے وہ نرم لہجے گل کی صاحب دس دے اگر یہو جہی بندہ ہے جس کے سوچنے تو بچنے واسطے تیسرے مل سامنے اسے خوش ہو کے وہ بول لو متے دے تک کہاں جائے ادر پاوے اندروں لہنتا پائی جاؤ ادروں فیٹ پائی جاؤ تمہوں این ایک اجازت ہے لیکن اس دی برائی دی تعریف گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی یہ مسئلہ ایسا یعنی گہرا مسئلہ ہے کہ ایس اینا مسائل تو تیرے مولوی حضرات واقف نہیں تو, ہو. تو بلیا دین دے اندر ایسی نرمی اختیار کر جانا کہ بریا دی برائی دی بھی تعریف کری جانا قدرت ہونے کے باوجود نہ روکنا طاقت ہی تو ہے خطرہ بھی کوئی نہیں پھر بھی نہیں روکنا یا چپ رہنا اے دین دے اندر بےغیرتی ہے اے حرام مداحل کبیرہ گناہ ہے اے اپنے اندر کٹ لو اپنے پیار نال اپنے مسلمان برا اس دی برائی دے اتنے خبردار کر دیتا اس دے دو فائدے ہون گئے تو سنا فرد ادا کر لیا ہے اور یاد رکھنا ایتھے ایک فائدہ یہ ہو جائے گا تنہوں کہ ایک تا فرد ادا ہو گیا کھڑ والا دوسرا اگر وہ برائی اندر بھی ہوے گی نا تو رب سونا برکت نال اس برائی نو دور کر دے گا کیونکہ اللہ فرما ہے لو کال سدی گئی اس لہ ل کم آو بکملانہ گل کہہ چ سی گل کہہ دیا کر سی گل کہہ دون فائدے ہو گئے لے لکم آم لا گم تے عمل میں اصلاح کر دیا گا یہ مطلب ہے جی خود برائی کر دورسے روکو ضرور پاوے تھی آپ بھی کرتے ہو پہ دوجے کو روکن دوجے تو بعد نہ اے ایک فائدہ یہ ملے گا رب سونا تو انو بھی ایک دن اسے برائی تو کھ لے بے وقوف نے جڑے آدمی نے لو جی آپ تو کرن دیا تو لوگوں نے روکی جان دیا ہے توکیا کر پہلا آپ کر یہ گل ٹھیک ہے کہ آپ کرو لیکن روکن کر تو بعد نہ ہو کیونکہ رب ہے میں تے عمل دی سلح کر دیا گا بائک لکم بکم ہو گئے کر دیا سچا جڑے پیچھا تیرے کو گئے تو تا روکے گا نا اے جی پیچھے کیتے نہیں تیرے بخش دوکن برکت رولا پی گیا تو میرے کوئی مینو تو مڑ سبر نہیں میرے کو ہو سکنا مڑ بھی تو مست دیکھ چپ رو کوئی تم بے سبری جو ہو جاؤ گھر پھر رہ گا ایمان اپنا مر فائدہ کی تے جے ہک گل کے نوبت آ گئی کر لگا تین فضیلت دسنا حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماؤ نے سید شہادا میرا چچا ہے یا چچا میرا ہے یا وہ شخص جا ہا کے میں وقت ہک ہاتھ کہہ دینا سر لا دیا فرمایا وہ سی دشوار مروان ایک خلیفہ گزریا ہے اس نو اللہ پیارا تاب جنا صاحب ہوتا ہے وہ کیا مربان احساس بازے سنتا ہوں شرابا شروبہ بھی پیندا ہوں سر ہاں جی تو او جناب جا کے انہیں او اللہ دے پیارے جانے اندر پانٹے توڑ دیتے ساز واجے سارے توڑ دیتے جناب سامنے بادشاہ وہ جب توڑے نہ گیا انہیں آ کے اندر کرونا یہو یہ کمرے چک جی لو شیر چن کھا جی ان چیر کے سٹ د رات کمرے چک جی کے شیر چتے بابے نے اللہ ہو اکبر کی نا ساری رات کی نماز لنگ گئی وہ جا شی سڑنا جنہیں اندر وہ اندر پیر چٹی جان تو بابا کرن کر فکر چیٹا اپنی تو وہ جلاب پیر چٹن دے انہاں آخیا بھی یار تین شیر چڑے دے اللہ اللہ کری جان دیا تینوں فکر سوچی پیا ہے جو ہے وہ جلد نماز ہے سوچ چاہ یار میں رات نا نماز شروع کی میرے پیر چٹنے شروع کیے میںوچ رات ساری کبیا رہا وا بھئی یہ چٹنے نے پہ یہ منہ کا تھوک جہا ہے لو آب کتنے کپڑے تو میں پولیس نہیں کر دے گا میری دماغ خلل علاج ہے جی پلیت نہیں ہو رہے جی نماز جن شر آخر فضیلت ہے جی فضیلت بہت زیادہ ہے یاد رکھنا ایک مداحت جی اے بھی حرام ہے اے حرام کبھی گناہ ہے اور جب مدارات ہے نرمی اے اس وقت کرنی جس وقت تمہیں جان کا خطرہ ہے سبر نہیں کر سکتے ہے ہاں جی یا فساد پہ جائے گا اوتے تم چپ رکتے ہو رہ ہو ہے ہاں جی اوتے دن مدارہ یہ شرح اس دے اندر جائز ہے ہاں جی تے تیسری دین دے اندر سختی تسلب فیم فلانا بڑا سخت جنو آخ دے نے ہیں جی یہ تیسری شہ مومن دا اچا درجہ اہی ہے جڑا دینر سخت ہوتا ہے رہے اپنے دین کے اتنے گل کہہ دے اگر وہ خطرہ محسوس نہیں کرتا ہوں میں سدر کر لاگا یار کوئی گل نہیں لیکن اپنے لوگ یار ہے جی آپ بے وقوف لوگ ہی کہہ دیں وہ جی تینوں کی لگے جی چٹ بڑے تینوں کی تا لگ رہا ہے میرے حضرت صاحب فرما نے وہ بے وقوف کلما نبی پاک کا چڑھ تیرا کچھ نی لگتا جی دا کلمہ پڑھنا ہے تو میں سارا کچھ تیرا لگنا پر محمد کا جڑا خیران ایک چکل رہ سارے گھٹجوڑ رشتہ داروں وا گھجوڑ رشتہ ہے جی جن میں اندر بھی نہیں ٹوٹنا ماں پیو دشتے اوتے ٹے کھڑے ہوں گے سب لس لس جان گے لیکن مومن پرہ جڑے نے آپس میں ٹنا ایک دجے کوان فرما پرہیل ایک دوجے کے دشمن نہیں بن گئے باقی سارے بن جان گے ایک دے دشمن تو جیتے ایڈا وا رشتہ پیا ہو آخنا پیرا جی کی لگتا ہے جی سڈے تنی نبے تینوں ساڈے کی اللہ دے بندے یاد رکھنا شب تک برائی تو روکن والے بندے موجود ہوئی بندو ہونا اللہ دا غزب جلال سارے تے نہیں ہوتر دا. اللہ تعالی معافی دل, دل جگہ دے والے دا حق بنتا ہے اپنی طاقت دے مطابق کہہ دے لیکن اس کے اندر یہ بھی ضروری شاید کہ جیڑی برائی تو روک دیا اس بارے صحیح علم ہوئے ہو صحیح کہ واقعی یہ برائی ہے اس دے بارے سڈے کوئی بھی کام ویسے دین کا تو دین تو بغیر تو نہیں ہو سکتا نا تو بغیر کی ہو سکنا ہے علم جڑا جا سیکھنا سمجھنا شرم نہ کرنی تے بعد نہ رہنا سکھن تو یہ بہت بڑا فرض ہے یہ سمجھنا کہ جی اساں جے سکھ لیا تو پھر سارے تے فرض ہو جانا کرنا جی نہیں سیکھیں گے تو پھر ساری چھٹی یہ بڑی وی ہماقت کی گل انتہائی جہالت کی گل کئی لوگ سمجھتے ہیں نا بھائی اساں بال بالکل کول سنو ہی نہ کیوں؟ <تص Leaf Carbon Fools> ايه... اس ہی تو سمجھتے نہیں یار ابھی جنہیں چر جائل رہا نا اللہ سانو کچھ نہیں آکھے گا یہ لوگوں کا عام نظریہ بن گیا وہ فلانے بولے نہ جایا کر کیوں مر پتا کو چنگا بچے پھر گل سن لینے سونا ڈنڈے پھیرے گا میں کہا بھیا تو نو گل سنی بھی رب نے کو چھٹن کا یہ تریقہ ہے رب کی گل نہ سنو کا سمجھی پھرنے بے آسا بے فرنے آسان اس گل آپ دلاسا چ دے لے گے نفسوں مگر اے رب سونے دی بارگاہ گل چھٹنے کا کوئی طریقہ نہیں جے حدیف سے چاہتا ہے دا آلم دائک گناہ ہے جائز دو گنا ایک بندے کو پتہ ہی نہیں گل سمجھنا کہ زنا حرام بھی ہے کہ نہیں انہیں شرع دا اے علم سیکھا ہی نہیں اینا علم یاد رکھنا سننے وال بھی آ پڑھنے وال بھی آ ہاں باتیں آ کو ملی کا حضور دے صحابہ کو کتاباں پڑھیا سن صرف نبی پاکر معلوم ایک بندے نے کدی کسے کو سنیا ہی نہیں کہ زنا حرام بھی ہے کہ نہیں کہ نہ پڑھیا او جے بدکاری کرے گا قیامت دو سزا ان مل گیا ایک زنا نو دوسرا زنا دے بارے جاننا فرض سی کہ اے حرام ہے اے فرض خدا دا دجا چھٹیا ہے اے یہ دو سزا پہ ایک بندے نے سن لیا کسے عالم تو کسے مسلمان تو کہ زنا حرام ہے ہر جی جنا کرے گا تو صرف اینو ایک یہ گنا ہوا کر جا فرض پورا کر لیا سی، ایک سزا ملے گی, دو ملن گی میری گل سمجھ رہا ہووشنی کرنا ہوں ساڈا نظریہ کی ہے کہ نو سزا بہتی ملنی ہے تو جی اصل گہل پھر یہ چھٹی اے اصا ای اپنی شرا بنائی پھرتے ہاں یہ ساری اپنے پیوی شرح جی یہ سراب رسول والی کو نہیں جی اللہ رسول والی شرح ویچے زمبل عالم زمبل واحد جاہل زمبان ہزور نے فرمایا کندل مالیش پا کے فرمایا عالم کا ایک گناہ ہے جاہل دے دو گناہ نے عالم فری چے گا صرف گنا کرنے جاہل فڑیچے گا کہ گناہ تنا بھی تو علم میرا فرض سارے تھی نہیں لے آئی ہوں تینوں دونوں سجا ملن گیا دو فردو نے گل کہہ کے اپنی جان شرامن دی کوشش کرنا انتہائی حماقت کہ جناب اصل نہ چڑھن جانے سن جاننے آتے نا سنو کرنا پینا ہے اے بے وقوفی دی گل ہے رب سونے دی بارگاہ ان جان نہیں چھٹنی ہوتی رب تے دلانے بےد جاندہ بھائی مان سی پہلے تو چلو یہ سی بھائی پتہ ہی کون سی جان بچ کے میں جانا بھی نہیں کرنا جانا رب میرے فرض تو جان بوجھ کے منہ فیری کھڑے میری گل سمجھو تو بہلیو مدعا ہنت تو سانوں سا فرض بنتا ہے کہ امی طاقت آ جو صحیح مسئلہ سن ایک تے صحیح بیان کرو یہ بڑا رولا ہوں سن کے اتوں مسلا جانے نے سڑک پار کی گھٹ کی بجائے ہو گیا سوا گھٹ اپنے گھر تیکر پہنچدیا بن گیا ڈیڑھ گیٹ پہ اگلے بیان کر کردہ ہو گیا دو گھٹ ہوں اگلی گا میں ذمہ دار کو میری گل نہیں میں میں اسی گیٹ کا دمدار کا جی دیتی ہوں اگلی سوا کہ گیٹ جی پوری ودی کھڑی ہے وہ اس واسطے پہلا سمجھ لینا چاہیے مسئلہ اس طرح تقریر نہیں پورا سمجھ آیا تو بعد پوچھ لینا چاہیے یار چی ہات مسئلہ بیان کیتے کی یہ فر وضاحت کر دا کہ آسان ہوں یہ مسائل جہے اج تو سن سنے نے ہے تو بڑے بریک نےی لفظ سمجھا بھی کوشش کی تے امید کو گل سمجھ آ گئی ہونی کی خیال ہے ہوں تو بدکاریاں تکو گے چشتی یار بدکاری مڑ کے نو کوئی یہ وضاحت بھی تو کرنا کدی سچا ہے جو برائی تمہارے دل میں کٹ کے سمجھ لو تم مومن ہو یہ ایمان کی نشانی ہے کہ برائی اندر ضرور ضمیر ملامت کرے گا کہ پیڑا کام کیا کرنا ہے جس بندے دا ضمیر اتنا بھی ملات نہیں کرتا ان برائی لے کر تمیز ختم ہو گئی ہے سمجھ لو میرا ضمیر مر گیا ہے میں ایمانوں جانا رہا ہاں میں نو قسم کسما دا شریف کی وہ اقبال سچ آدھا ہے اللہ میں ایک اپنے دل اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ مسیتات کیوں نے جنیا پی مدرسے کیوں برباد نے دے پڑے پائے دین دے برباد نے کیوں دین پاس پاسوں پوچھ کسی ملا تو اپنے دل تو پوچھ تیرا دل فیصلہ کرے گا میں بھائی مان ہو گیا یہ کھے ہو سکتا ہے مومن دا دل تو زمین ملامت نہ کرو بے زمین مومن نہیں رہا مومن ایماندار دسو بھائی داری منڈے اندرو زمین ملامت کرتا کہ نہیں یہ کٹکا وجہ نہیں بجتا سمجھتے ہو گلت کرنے ہو سہی کرنے بولو تو صحیح نہ میں اگلے دن حساب لایا پاک پتن تکریر تک واپس آپ میں آخیا ہوئے میں خدا بھی قسم کر جانا رب سونے جگہ فرمایا وا مار میں پاک پتن تقریر چ بیان کیا میں آخیا مول یہ مانا کر رہے ہیں بماسل رحمت دا کہ کملی والا کم بولنا ہے تیرا کام ہے سن بخشوا دا لالا میں یہ گلامی جنہ گہرا کی کین چان آئے گا حقیقی مانا ای میرے کملی والے زندگی میں یار ہے جتوں تک رہے گی کی اپنا علیہ وسلم میں حضور دی رحمت کا من ہے جو کملی والے کام کیتے ہیں نا جا کرے گا ہمیشہ رحمت در میں اگلے دن حساب لایا داڑی دے سات یا دس روپے لگتے ہیں کٹھے کرو سال دے کنتے ہیں پھر پندرہ سال تو بعد داڑی شریف آنی شروع ہو جاندی پھر بندہ پنجیاں یا دے ایڑ گیڑ جا کے نکاح کرتا ہے شادی کرتا ہے پھر آخر سال دو سال تو بعد بچیاں جم بچے جمنے پیدا ہوتے ہیں پھر بچی جوان ہونا ہے بچی جوان ہونا ہے منت قسم وہد الاد شریف دی میں حساب لایا ہے کم از کم دو تین بچیاں دا ویا خالی سے پیسے ہو جاتا ہے جہا پیسہ داری من دے ساری قوم دا پٹھا نہ پو کیوں قوم برباد نہ ہو جی قوم لما لگی کڑی پیسہ اپنی پریشانی اپنے گھر آپ ہی پا لکھ آخر آئے اللہ بچی ماری جاوے وہ کیوں اس رحمت نوں نو کھنا مارنا جنہوں رب نے بھیجا ہے زال ماں آپ سیٹا نہیں آ بندے دے پتر والا کام شروع کر دئیے دیا بھی پار نہیں لگن گیا پتر پینو پہ لگن گئے خدا بھی قسم کر کے نہ کوئی دیا پار نہیں ہو جنوں حضور رحمت آخیا ہوے کیوں بن گیا کملی والے جو دیا رحمت آکھیا ہے آخیا تہار کیوں بڑ گیا لیکن صرف وجہ کہ اصل رحمت للال امی زندگی پاپ تو دور جو رحمت والا کام ویخو نظر آئے گا جو حضور چ نظر نہ آئے سمجھو رحمتہ پاس ٹر گیا آلمی سارے جہان والوں کے لیے وہ مطلب سارے جہان آیا گا پایں حضور دے صحابہ دا جہان ہے پاوے تابعین دا جہان ہے پاوے تبا تابعین دا جہان ہے پاوے کیا تک جان اور گے حضور دی زندگی سارے علی رحمت ہی رحمت یہ آخرا کہ اب یہ دور نیا ہے تو چل نہیں سکتے نا دور نیا نہیں ہوتا چاند بھی وہی ہے سورج بھی وہی ہے زمانہ وہی ہے شب و روز وہی ہے ماہ و سال وہی ہے سب کچھ وہی ہے ہم بدلے ہوئے دور ایک ہی ہوتا ہے صرف بندہ بدلتا ہے یہ تو جہالت کی بات ہے کہنا دور بدل گیا ہے کوئی دور نہیں بدلیا آخنا چاہیے ماحول بدلیا کھڑا ہے تو ماحول سارے مقابلے بن رہا ہے کھڑا ہے نا تو جب ابھی بندے کے پود باندھ جائیں گے ماحول آپ صحیح ہو تکبیر گا <سلام> لے مخول ہوں نہ مالا تفال کیوں کہتے ہو وہ بات جو نہیں کرتے تم خود نہیں کرتے اس کا مطلب تفصیل سے بیان کر سن دیا اس آیت دا معنی صرف انہیں کہ جو اگان کہنا جی انہوں کرو اے مطلب نہیں کہ جو نہیں کرتے جی وہ اگا آخو بھی نہ میری گلج آیت دا مطلب ہے جو کہنا ہے اگان کرو اس کا یہ مطلب نہیں جو تسا خود نہیں کرنا اگر آخو بھی نہ اس آیت کا یہ نہیں میری گل سمجھی واستے کملی والے سارے موج میں صغیر تبرانی دی عدیش تبرا دی پا کے حضور نے فرمایا فرمایا مرو ما تفا مرو بل مارو فلم حضور نے فرمایا نیکی کا لوگوں آ کھو خود نہیں کرتے بند کرنا چاہتا ہے کیونکہ ہر بندہ جہا بند ہے وہ کدو بھائی ازید گستامی کے گوش باغ بن سکتا ہے شیتان چاہتا ہے کہ کوئی آپ تو کونی تگلا بھی کہہ دے گا ہاں کرنا نہیں لکن پیا شی ہوئی حضور نے فرمایا روکنا چاہتا ہے روکنے والا لیکن تین قرآن رعایت وال دس دساں نہیں سچی گل آخی جاؤ سیدھی گل کری جاؤ اللہ فرما ہے تے عمل دی سلاح میں گا تو گنا پچھلے تحرا گل <سلام> سمجھ <سلام> آئی کہ نہیں آئی اس واسطے ہاں جی صحیح گل اپنے اندر بعد مداحت تو اب بچیے ساڈا مول طبقہ اس مبتلا ہو گیا جی سارے پیران دا طبقہ مبتلا ہو گیا دا طبقہ لالت مبتلا ہو گیا اب ویکھن دے باوجود قدرت ہواجو تاقت ہونے کے باوجود خطرہ بھی نہیں ہوتا نقصان بھی نہیں ہوتا صرف اصل جناب اپنے یا کچھ نہیں کام یا کچھ نہیں سمجھتے تین خدا کے فرد کو اہمیت نہیں دیں رب کو وی جائے ویچی جائے تو چڑ دے تے جناب ایسا یہ سستی نرمی کے اندر این پی گئے یا سارے نظریہ بدل گئے ہیں کہ جی کوئی لگائے لگائی اے بڑی وڈی لانت کی گل جی کسم وہد شریک دی جتھے کوئی لگائے لگائی رہے اگر چک اس سمندر پلیت ہو جاوے گا یہ نہیں پلیت گل جی تمہیں کی پتا ہے کافران نے کم ٹوری ہے اے کافر اسلام اسلام تنقید کا مذہب ہے مذہب ہاں بیٹھا ہے وہ فٹ آنا گھومنے بیٹھا کپڑے گند لگا ہوٹ آنا نفرت کرنا نیڑے نہیں بہن لگا نہیں پتا بھی روح جدو گند لگا ہونا نفرت کری دیے یاد رکھنا برائی دثرات اجکل آدھے جراثیم ڈاکٹر آدھے جراثیم اوڑ کر پگ جاتے ہیں خدا دے بندے یہ تین جس والے گنا جس والے جراثیم اڈ کے ٹھٹ جگہ اندر جگہ گند برائی چیز نے فرمایا گنا کال کر کے رکھ دیا پتھر کالا ہو گیا اتنے ہاتھ لگ لگ گئے تینوں سانو جدو ہاتھ لگن گے ایک دوجے دن دے سا دل کا حال کی ہونا ہے اصا کالے بن جانے اس واسطے مت سوچیا کر روک جا لگا لگا رہے ہاں جی جنا چر اوکے رہے جہا کرنا پیا وہ بھی خدا دے عذاب تو بچا رہے گا جڑے روکتے پے بھی بچے رہن گے جب یہ سلسلہ بند ہو گیا اس لیے انہوں سے بھی ازاب آ جانا یہاں سے بھی عزاب آ جا یاد رکھنا پچھلیاں خدائی ایویں برباد ہویاں جی ماتے سمجھو کہ دنیا انسان آگا ہمیشہ رہنے دنیا تک نہ اللہ دے قانون اٹل فیصلے دے کلے ماں تلا بدل نہیں جا جی سکتے انہیں جو قانون بنا دیتے ہیں وہی بڑے لگے آدھے جب پہ ہاں جی اس واسطے سانو اس اپنی بغیرتی نو دور کرنا چاہیے ہے اپنا رشتے دار ہمسایا دوست ملنا آؤں پیار نال سمجھا دیتا دس دیتی گل کرے نہ کرے دی مرضی تسا اپنے تو پار اتار دو اور وہ او بھی جدو سن جاوے گا اس کو ایک آخری فائدہ وہ پہنچے گا کہ ایمان سے بچ جائے جدو تنقید ہوں دے ایمان بچتا ہے جب تنقید گے گا بر برائی نو برائی سمجھنا ہی تو سبر ہی ختم کر دے گا جب برائی نو برائی سمجھنا چھ دو تو ایمان جانا رہتا بندے کا جدو تساں ایک دوسرے سے ایسا تنقید کریں گے تو سانوں ضرور اندر پتہ رہے گا کہ یار اے برائی میں گو پیا کرنا میں غلط کام پیا کرنا اے تصبر جڑا ہے ایمان ایمان ہوئے لیکن صرف ایمان والے ہاں اگلے دن ایک جگہ سے بیٹھا سا ایک بندہ کہن لگا جی مسلمان دن ب دن تباہی میں جہ رہے ہیں دن ب دن تباہی میں جہاں دن ب دن تباہی میں جا رہا مولی جی وہ ایم پی ہے سی مولیات ناروال میں کہا ہوں, خدا دے بندے مت سیکھے پہ بولنا ہے گل ری کیوں میں کہ ادھر آنا مسلمان تو آنا دن ب دن تباہیت جانا یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہہ رہے کیوں بہ چ اللہ فرما اللہ منوخم من اللہ فرما میں مان وال مددگار ہاں زلط... میں انہوں نے ظلم معلوم ہویا مومن تباہی وال نہیں بلکہ دن ب دن ترقی و جاوے گا جی دل آتا مو کیا پیا اور پچھو رب دا مددگار نہیں رہا دا مددگار بنے پولیس جرضی جانا ہے ورنہ تو دے دن نہ بدلے, بدلے سال نہ بدلے مہینہ نہ بدلے پھر ایمان والا کھاد ہزور فرما گیا جہاں بندہ اگلا دن آیا جا پچھلے دن والوں دی ترقی نہیں کی ترقی نہیں کی, تھی دین نہیں کی تھی فرمایا وہ بندہ لانتی مگر معلوم ہویا جڑا رب دی رحمت والا بندہ مومن ہوگے گا نا مومن دی دی دی دی ہو پر ہو جاگا پرسو دیا نی تک جدو پہنچے گا تو اپنا دین پورا دنیا تو لے جائے گا دعا کرو اللہ رب العالمین سانو عمل دی توفیق اللہ سانو اپنی رحمت دی پناہ فرما لوگ